دور رہنے کی نحوست اور وبال عرب کے مشرقین اللہ تعالی سے دور ہو گئے تھے حالانکہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے تھے اللہ تعالی سے دور ہونے کی وجہ سے وہ بدترین نحوستوں اور جلتوں میں ڈوبے ہوئے تھے سفر کے لیے جانے لگتے تو دل میں کھٹکا کے معلوم نہیں سفر خیر کا ہوگا یا شر کا چنانچے باہر نکل کر اانحہ و کے چکر میں پڑ جاتے کسی پرندے کو دائیں طرف سے بائیں طرف جاتا دیکھتے تو کہتے کہ سفر اچھا ہوگا اور اگر کسی پرندے کو بائیں طرف سے دائیں طرف اڑتا دیکھتے تو خوف سے کانپ جاتے اور سفر روک دیتے پوری تیاری سے کسی کام پر نکلتے راستے میں کوئی قوا نظر آ جاتا تو کہتے کہ نفوس آ گئی فوراً گھر لوٹ جاتے کبھی سورج سے ڈرتے تو کبھی چاند سے کبھی الو جیسے پرندے سے ڈرتے تو کبھی بلی کی آواز سے ہاں جو اللہ تعالی سے دور ہو جائے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے ہر چیز ستاتی ہے بیچارے جانور اور پرندے جو خود عقل سے محروم وہ کیا کسی اور کی قسمت کا فیصلہ کریں گے مگر اللہ تعالی سے دوری بڑا وبال ہے بڑا وبال انسان ہو کر بے جان پتھروں کو سجدہ کرنا جانوروں کا پیشاب تک پینا اور سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑنا کتنی ذلت کی بات ہے مگر کروڑوں انسان یہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا نور ان کے پاس نہیں وہ اپنی قسمت بنانے کے لیے ہر کسی سے ڈرتے ہیں ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں مگر پھر بھی مر جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اپنے مقدر سے زائد ایک لقمہ حاصل نہیں کر سکتے مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ قسمت اور مستقبل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ گمراہی اور ضلعت میں گرتے چلے جاتے ہیں نہ کسی کی قسمت بدلتی ہے اور نہ کسی کو اپنے مستقبل کا پتہ چلتا ہے بس ایک شیطانی نشہ لگ جاتا ہے کہ آگے کی باتیں پتہ ہوں مستقبل کا علم ہو غیب کا علم ہو ہر سفر ہر کام کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ یہ خیر والا ہے یا شر والا اسی کے لیے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی ہی جاتی ہیں ستاروں سے قسمت پوچھی جاتی ہے اور طرح طرح کے شرکیاں کام کیے جاتے ہیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہر کوئی اپنے وقت پر مرتا ہے اپنی قسمت کی کھاتا ہے اور اپنے حصے کی تکلیفیں اٹھاتا ہے مگر ایمان سے محرومی ہوتی چلی جاتی ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے کا مطلب کیا ہے فرمایا ہر وقت مصیبتوں سے ڈرتے رہنا اور ہر وقت اس پریشانی میں رہنا کہ فلاں نعمت نہ چھن جائے اور فلاں مصیبت نہ آ جائے عرب کے لوگ مشرق تھے انہوں نے قسمت کا حال جاننے کے لیے طرح طرح کے طریقے بنا رکھے تھے کچھ لوگ دھوکہ دیتے تھے اور باقی دھوکہ کھاتے تھے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کا طریقہ معروف تھا پھر اللہ تعالی نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی انہیں اللہ تعالی کا قرب مل گیا تو وہ ان تہمات سے آزاد ہوئے اور ساری دنیا پر چھا گئے کہاں وہ وقت تھا کہ وہ قبو اور بلیوں سے ڈرتے تھے اور کہاں وہ وقت آیا کہ وہ بلا خوف سمندروں میں اتر جاتے اور جنگلی شعروں پر سواری کرتے یہ ہے فرق اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب کا ایک انعام عطا فرمایا اور وہ انعام ہے استخارہ سبحان اللہ استخارہ یعنی ایک روشنی ایک نور ایک قوت ایک طاقت ایک پرواز اور خیر کا خزانہ الحمدللہ مکمل دعوے اور شرح صدر سے کہتا ہوں کہ استخارہ کو اپنا کر دیکھیں تب آپ مان لیں گے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ محاذ لفاظی نہیں بلکہ ہر لفظ ایک حقیقت ہے استخارہ واقعی روشنی نور قوت طاقت پرواز اور خزانہ ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے